أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أسماء سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ سميت موها انتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أمل الإنسان ما تمنى فللله الآخرة والأولى مقصد سورة نجم نفی شفاعت قہری کی کہ اللہ سے کوئی کسی کو بزور چھڑا نہیں سکتا یا اگر اللہ کسی کی پکڑ کرے اور رد کیا جاتا ہے مشرقین پر یہ ان مشرقین پر بھی کہ جنہوں نے زمینی حاجت روا بنائے ہیں اللہ کے بغیر زمینی مخلوق کو حاجت روا اور مشکل کشا بنایا ہے اور جنہوں نے آسمانی حاجت روا اور مشکل کشا بنائے ہیں تو رد ہے ان مشرقین پر بھی سورت کی پہلی اٹھارہ آیات یہ بطور تمہید ہیں جن میں اس بات رسالت کیا گیا یہ قرآن جب توحید کا بیان کرتا ہے تو اس کے ساتھ رسالت کو نتی کرتا ہے رسالت کا مضمون اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے قرآن جب رسالت کا بیان کرتا ہے تو اس کے ساتھ توحید کا بیان وہ لازمی لاتا ہے گزشتہ آیات میں اللہ کے پیغمبر کی ان کی رسالت کا اثبات کیا گیا تو ابن آیات میں رد شرک ہے اور رد شرک سے ہی توحید کا اس بات کیا جاتا ہے اور اللہ کے پیغمبر کی دعوت ہی یہی تھی یہ پہلے رد کیا جاتا ہے جو الحدیہ زمینی خداؤں کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹہرایا تھا پہلے ان کا رد کیا جاتا ہے آیت انیس بیس میں اور پھر اس سے آگے مشرقین ان مشرقین پر کہ جنہوں نے سماوی خداؤں کو اللہ کے بغیر حاجت روا اور مشکل کشا بنایا ہے یہ افرائے تو ملاۃ و یہ یہ خبر دے دو یہ خبر دے دو لات کے بارے میں ولمات و اور اوزا کے بارے میں ومنات منا اور منات کے بارے میں اصالثتہ جو تیسرا ہے العقرا اور یہ اخرا یہ اگر آخر یہ اس کا معاونس قرار دیا جائے تو مانا یہ کہ اور منات جو تیسرا ہے ایک اور, اور اگر یہ آخر یہ اس کا معنس قرار دیا جائے تو اس کا معنی یہ کہ وہ جو ذلیل ہے اور وہ جو یہ بھی لات اور منات کے مقابلے میں یعنی کمزور تھا اور یا ان کے اس شرک پر رد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک باطل خدا بنایا تھا یہ افرائے تو ملاۃ ولازا یہ خبر دے دو لات کے بارے میں و لوزا اور اوزہ کے بارے میں وہ مناطل ست اور منات کے بارے میں کہ جو تیسرا ہے ایک اور یہ جی ان کے بارے میں خبر دے دو کہ آیا ان کی انہیں اللہ نے کوئی قدرت دی ہے یا ان کے پاس کوئی اختیارات ہیں یہ جی آگے ان کے شرک کا رد کیا جاتا ہے یہ الق و مزکر و تل کا قسم تن اس میں رد ہے مشرقین بل ملائکا کا کہ جو اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں تو قرآن ان پر رد کرتا ہے کہ یہ صرف نام ہے انہوں نے صرف ان کے حاجت روائی کے نام رکھے ہیں فلاں غوث العظم ہے فلا غوث زمان ہے فلاں دستگیر ہے انہوں نے صرف الوحیت کے نام رکھے ہیں ان پر کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ گمان کے تابے ہیں اور خواہش کے تابے ہیں لات منات غزہ یہ مشرقین کے ویسے تو بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے صرف کعبہ میں تین سو ساٹھ بت رکھے تھے تین سو ساٹھ بت رکھے تھے لات یہ کون تھا منات غزہ یہ کون تھے یہ امام بخاری صحیح بخاری میں وہ فرماتے ہیں امام بخاری صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس سے وہ ذکر کرتے ہیں کتاب التفسیر میں کہ کان اللہ تو رجولن لات ایک نیک انسان تھا یہ لط تو سویق الحاج کہ جو حاجیوں کے لیے ستو یہ گھولا کرتا تھا ستو ایک خوراک ہے جسے پانی میں گھول کر ایک شربت جو ہے وہ بنایا جاتا تھا اور ایک کڑی سی وہ بنائی جاتی تھی خوراک کے لیے تو لات یہ نیک انسان تھا یہ لطفی الحاج کے جو حاجیوں کو سدو گھول کر وہ کھلایا کرتا تھا پلایا کرتا تھا جی اسی طرح تبری وہ لکھتے ہیں یہ جی تبری وہ لکھتے ہیں اگر جو انہوں نے سورہ نوح میں جو پانچ آلیہ تھے ان کے متعلق وہ ذکر کرتے ہیں جی امام بخاری نے بھی ان کے متعلق وہ ذکر کیا ہے سورہ نوح میں وت سوا یعق یغوس یہ پانچ نام ہیں سورۂ نوح میں وہ آتے ہیں امام بخاری ان کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ کانو رجالن صالحین یہ نیک لوگ تھے اسما اور صالحین من قوم نوح وہ بھی ابن عباس کی روایت ہے کہ سارت العثن كانت کانت فی قوم نوح فلا العرب یہ جو بت پرستی تھی قوم نوح میں یہ اصل میں عربوں میں ہی یہ قوم یہ گزری ہے پھر انہوں نے ود اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ, یہ قلب قبیلے کا بت تھا دومت الجندل کے علاقے میں سوا جو تھا یہ حزیل قبیلے کا تھا یہ غوس یہ مراد قبیلے کا تھا اور دیگر قبائل وہ ذکر کیے یعوق یہ ہمدان قبیلے کا تھا اور نصر یہ ہمیر قبیلے کا تھا اور یہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم میں سے یہ نیک لوگوں کے نام ہے ود سوا یعق یغوش امام بخاری ذکر کرتے ہیں اپنے عباس کے حوالے سے فلما حلق جب وہ لوگ یہ ہلاک ہو گئی یعنی وہ مر گئے یہ نیک لوگ تو اوح شیطان و ان کے بعد جو ان کے تابے دار آئے تو شیطان نے ان کے ان اس کی قوم کو وسوسہ ڈالا کہ ان لوگوں کی جو بیٹھنے کی اور ان لوگوں کی جو عبادت کی جگہ تھی تو ان کے مجسمے یہ وہاں پہ کھڑے کیے جائیں اور شیطان نے ان کے نام جو ہے وہ رکھ لیے ففا انہوں نے صرف مجسمے بنائے فلم تعبد انہوں نے اس کی عبادت نہیں کی لیکن جب وہ پیڑی وہ گزر گئی حتیٰ اذا حلق الائ کا جب وہ لوگ وہ گزر گئے اور جہالت ذرا مزید بڑی اور علم وہ چلا گیا تو عبدت پھر ان کی عبادت وہ شروع کی گئی امام بخاری صحیح بخاری میں یہ کتاب التفسیر میں وہ ذکر کرتے ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ مجمول فتح میں مجمول فتح یہ ان کا 35 جلدوں پر فتح ہے اور نہایت قابل قدر فتوا ہے مجمول فتح میں وہ چودہویں جلد میں وہ ذکر کرتے ہیں صفحہ نمبر 363 میں وہ اصل شرک فی بنی آدما کانشر کی بال بشر صالحین المعظمین یہ جی انسانوں میں جو شرک کی بنیاد یہ رکھی گئی ہے اور شرک کی جو بنیاد تھی تو وہ نیک لوگوں ان کی تعظیم سے ہی یہ شرک یہ شروع ہوا ہے کیونکہ نیک لوگ وہ جب دنیا سے چلے گئے آکفو اعلیٰ قبور تو یہ لوگ ان کی قبروں پر مجاور بن گئے پھر ان کی شکلیں بنائیں اور پھر انہوں نے اس کی عبادت کی فہادہ اول شرک فی بنی آدم و شرک انکانفی بنیادم و کانفی قومی نوح یہ پہلا شرک تھا اولاد آدم میں اور یہ نو علیہ السلام کی قوم تھی حضرت نو وہ پہلے پیغمبر ہے کہ جو اللہ نے زمین والوں کی طرف اللہ نے بھیجا ہے ملت توحید و انہا معنی شرکے جو لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے اور شرک سے وہ منع کرتے تھے شرق سے وہ منع کرتے تھے یہ قرآن مجید میں یہاں پہ ان تین آلیہ کے یہ نام یہ ذکر کیے گئے ہیں لات مناع و ان کے نام یہ ذکر کیے گئے اس سے پہلے بھی ان کے حوالے سے ہم وہ بعض اشعار وہ ذکر کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جی اس کے مسمار کرنے کے لیے بھیجا تھا اسے ڈھانے کے لیے وہ بھیجا تھا حضرت خالد بن ولید کو بھیجا سیف اللہ کو سیفیوف اللہ جب انہوں نے غوضہ کے اس درگاہ کو ختم کرنا چاہا تو عوضہ کا جو مجاور تھا وہاں پہ اس نے عوضہ کو پکارا اور عوزہ یہ ایک مونس کا نام ہے تو اس نے عزہ کو پکارا اور اس مجاور نے کہا یہ اشعار کہے کہ اعزہ شدی شدتا لا تکذبی علا خالدن القل خمار و شمیری فإنك إلا تقتل اليوم خالدن تبوئی بذل عاجلن و تنسری اے عزہ خالد پر وہ نا چھوکنے والا بھرپور حملہ کر کہ وہ تم سے کہیں خطا نہ ہو جائے اور تمہارا حملہ اسی پر ٹھیک ٹھاک وہ بیٹھ جائے اور اپنی اوڑنی جو ہے وہ پھینک دے اور آستین چڑھا لے کیونکہ اگر آج تو نے خالد کو قتل نہیں کیا تو ذلت یہ تمہارا مقدر ہے حضرت خالد ابن ولید جب صحابہ کرام جب شرک کی حالت میں تھے تو شرک بھی انہوں نے ڈٹ کر کیا ہے لیکن پھر جب توحید کو مانا ہے تو ایسا مانا ہے کہ پھر شرک اس کا شائبہ بھی ان میں نہیں تھا حضرت خالد ابن ولید نے جواب میں یہ اشعار کہ عوزا کفران کی لاسبہ اللہ قد آہان کی عزا میں تیری تسبیح بیان نہیں کرتا بلکہ میں تمہاری خدائی کا انکار کرتا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اللہ نے تجھے ذلیل اور رسوا کر دیا حضرت خالد ولید نے اس کے اس کا جو بت پڑا تھا اس کے سر پر وار کیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ راک ہو گئی وہ وہاں پہ وہ راک ہو گئی اور وہ ختم ہو گئی لات اصل میں یہ تائف والوں کعبتھا لیکن چونکہ طائف وہ دور پڑتا تھا تو عربوں نے یہاں پہ کعبہ میں پھر اس کا شبيه بنایا تھا یعنی اس کا ڈوپلیکیٹ بھی یہاں پہ رکھا تھا کہ وہ وہاں پہ طائف کے علاقے وہاں پہ تو جا نہیں سکتے دراصل میں یہ طائف والوں کا بت تھا عزا یہ قریش اور بنو کنانہ وغیرہ یہ اسے بڑا سمجھتے تھے اور یہ مکہ کے قریب ایک علاقہ ہے نخلا تو یہ اس مقام میں پڑا تھا لیکن انہوں نے یہاں پہ اس کا وہ ڈپلیکیٹ وہاں پہ کعبہ میں وہ بھی رکھا تھا منات بخاری کی روایت میں آتا ہے مدینہ کے قریب ایک مقام ہے قدید تو وہاں پہ قدید بھی آتا ہے مشلل یہ نام بھی آتا ہے دراصل یہ اوس اور خزرج اور خزا وغیرہ کا یہ بت تھا یہ خزا قبیلے کا اور اوس اور خزرج کا یہ بت تھا اور یہ لوگ وہیں سے احرام باندھتے تھے اور یہاں پہ انہوں نے پھر ان بتوں کے جو نمونے تھے تو انہوں نے کعبہ میں بھی رکھے تھے کہ جو لوگ وہاں پہ دور ان کی درگاہوں پہ وہ جا نہیں سکتے تو وہ یہاں پہ آ کر کعبہ میں پھر ان کی عبادت کریں تو یہ طرح طرح کے یہ بت اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اسی طرح کہ ایک شخص ہے بنو ثقیف قبیلے کا وہ جب لات کی بے بسی وہ ظاہر کرتا ہے لات کی بے بسی وہ ظاہر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لا تن تھا ان اللہ مکوہ شداد ابن عارف ایک شخص ہے وہ بنو ثقیف قبیلے کے سامنے جب اس نے توحید مانا ہے اور وہ لات کی بے بسی ان کے سامنے وہ ذکر کرتا ہے تو وہ بنو ثقیف قبیلے سے وہ کہتا ہے لاتن سر اللہ تھا ان اللہ ہم لکھوہا وہ کی فیم سور لات کی مدد نہ کرو کیونکہ اللہ اسے ہلاک کرنے والا ہے بلا وہ تمہاری کیا مدد کرے گا کہ جو خود اپنا بدلہ وہ لے نہیں سکتا آگے وہ کہتا ہے ان حُرِّ قد وَلَمْ وہ بے شک وہ جو شولوں والی آگ میں جل جائے اور اپنے پتھروں کے قریب اپنی ہی جگہ میں وہ کوئی لڑائی بھی نہ لڑ سکے وہ بیکار اور باطل ہے نہ لہٰ بشرو اللہ کے پیغمبر جب کسی کے آنگن میں وہ اترتے ہیں تو پھر کوچ کرنے پر اس کے مکینوں میں سے کوئی بھی وہ باقی وہ نہیں رہتا اس سے پہلے ہم زید بن عامر ابن نفیل کے وہ اشعار وہ ذکر کر چکے ہیں کہ وہ لات عزا اور ان بتوں کی رد میں وہ کہتے تھے وہ کہتے تھے زید بن عامر ابن نفیل یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں اللہ کے پیغمبر کی نبوت سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو چکا ہے لیکن یہ زمانے جاہلیت کے موحد ہیں وہ جو اضرت عمر کا ایک واقعہ آتا ہے اگرچہ اس واقعے اس پر محدسین کا اس کا اس کی صنعت پہ کلام بھی ہے کہ حضرت عمر جب اللہ کے پیغمبر کے قتل کے ارادے سے نکلے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب تو فاطمہ بنت خطاب یہ سعید ابن زید کے نکاح میں تھیں سعید ابن زید یہ عاشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں اور اصل میں یہ زید ابن عمر ابن نفیل کا بیٹا ہے سعید ابن زید اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں تو زید ابن عمر ابن نفیل وہ کہتا تھا کہ ارب واحد ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللہ تول عزا جميعا کذالک یفعل الرجل البصیر فلا عزا ادین ولب نتیہ ولاسن ازور ولا, ولا ربن لنا اذ آیا ازور رب کی اطاعت کروں یا ہزاروں کی یعنی بوتسوں کی جب دینوں کی تقسیم ہو رہی ہو یعنی جب ہر کوئی کسی نہ کسی دین کو اختیار کر رہا ہو تو میں ایک رب کے دین کو مانوں یا یعنی ان ہزاروں خداؤں کی ترخت اللہ تولزا جمی اور عزا سب کو خیر باد کہا قدالک يفعل الرجل اور سمجھدار انسان ایسا ہی کرتا ہے فلا عزا ادین ولب نتیہ میں عزا کا نہ تاب ہوں اور نہ ہی اس کی دو بیٹیوں کا عجیب خدا ہے بیٹیاں بھی ہیں ولاسن میں بنی غن عظور اور نہ ہی بنی غنم قبیلے کے ان دو بتوں کی زیارت کرتا ہوں اور نہ ہی حبل کی زیارت کرتا ہوں ہاں ہاں ماضی میں وہ میرا رب تھا لنا فہر از ماضی میں وہ میرا رب تھا لیکن جب میری عقل ناقص تھی تب میں اسے رب کہتا تھا اب جب میں سمجھ گیا ہوں تو اب میں اسے رب نہیں کہتا ایک مرتبہ ایک شخص ایک بابا کی درگاہ پہ وہ کچھ حلوہ کچھ پراٹھے اور کچھ کھانے کا سامان وہ لایا ہے اور ایک درگاہ پہ ایک قبر پہ اس نے وہ رکھا اچانک اس میں ایک لومڑی آئی اور وہاں پہ چلانگ لگا کہ اس نے وہ کھانا وہ کھا لیا اور پھر عام طور پہ جیسے جانور کتا وغیرہ یا لومڑی وغیرہ وہ اپنے پیر کو اور اپنے پاؤں کو وہ اٹھا کر وہ بول کرتا ہے تو جو شخص وہاں پہ وہ کھڑا ہے اور اس نے یہ تماشا دیکھا تو اس نے کہا کہ ارب یبول لقدہ نمم بالت علیہ کہ آیا وہ رب ہو سکتا ہے کہ جس کے سر پر لومڑی پیشاب کرے یقیناً رسوا ہے جس پر لومڑی بول کرے یہ تو سرے سے الاح کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے جموح یہ وہ شخص تھا کہ جو یہ وہ شخص تھا کہ جو اپنے بت کو بڑا سجا کر وہ رکھتا تھا باد صاحب کرام اس کی لاچاری ان بت کی لاچاری کو مدینہ منورہ میں اس کی لاچاری کو عامر ابن جموح پر ظاہر کرنے کے لیے وہ وہاں سے اسے اٹھا لیتے اور وہ اسے گرا دیتے عمر ابن جموح وہ پھر آتا اور اپنے بدھ کو وہ اٹھاتا پھر دوبارہ اسے پاک صاف کرتا اور دوبارہ اسے سجا کر ایک جگہ پہ وہ کارنر پہ لگا دیتا ایک مرتبہ بعض مسلمانوں نے اسی بدھ کو وہ اٹھایا اور ایک مردار ایک کتہ تھا اس کے ساتھ باندھ کر ایک کوئے میں وہاں پہ پھینک دیا کتے کے ساتھ وہ بندہ ہوا عامر ابن جبو اپنے بت کے پیچھے وہ پھر رہا ہے اور جب اس نے اپنے بدھ کو دیکھا کوئے میں پڑا ہوا ایک مردار کتے کے ساتھ تو اس نے اشعار کہے عامر ابن جموح نے وَاللَّهِ لَوْ كُنْتَ إِلَاهًا لَمْ واللہ لو كنت اله لم تكن انت وقلب وسط بئر في قرن قسم اللہ کی کہ اگر تم مشکل کشاہ اور حاجت روا ہوتے تو کتے کے ساتھ کنویں کے وسط میں ایک ساتھ نہ پڑے ہوتے افل لملقا کا الہ مستد افل لملقا کا الہ مستد الان فتشناک حن شر الغبن وہ اللہ کے جس کی خدمت کی جاتی ہے اس کی اس جگہ پڑے رہنے پر بہت افسوس ہے میں تو تمہاری خدمت کرتا ہوں تو میں پاک صاف کرتا ہوں لیکن تم جہاں پہ پڑے ہوئے ہو اس کتے کے ساتھ اس کوئے میں تو یہ بڑی افسوس کی جگہ ہے اب مجھ پر تمہارا فریب وہ ظاہر ہو چکا ہے بس اللہ کے لیے الوحیت کی تعریفیں ہیں کہ جو بہت بلند مرتبے والا احسان کرنے والا رزق دینے والا اور بدلہ دینے والا ہے ظلمت قبر وہی ذات ہے <laughs> کہ جس نے مجھے قبر کی تاریکی میں گروی ہونے سے پہلے پہلے وہ نجات دے دی اور اسی طرح بہت سارے اشعار یہ صاع کرام کے اور یاربوں کے یہ نقل ہوتے ہیں تو افرائی تم اللہ خبر دے دو خبر دے دو مجھے لات کے بارے میں ولازا اور عزہ کے بارے میں وہ منا تصال اور منات کے جو تیسرا ہے العخرا ایک اور یہ القمت ذکر و لہ کہ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں تم تم اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو و لہل انسا اور لیے بیٹیاں رد ہے مشرقین بل ملائکا پر تلک ازن قسمت تب تو یہ بٹوارا اور یہ تقسیم ویزا یہ بڑا ظلم کا ظلم کی تقسیم ہے دیدہ یعنی بہت بھونڈی تقسیم ہے ظالمانہ تقسیم ہے ظلم کی تقسیم ہے کہ اپنے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں کہ یہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تل کا ازن قسمت تو تب تو یہ تقسیم ہے ویزا بھونڈی تقسیم اور بڑی ظلم کی تقسیم ہے یہ انہی اللہ آسما ان نہیں ہیں یہ تمہارے آلیہ نہیں ہے یہ مورتیاں یہ اللہ آسما لیکن یہ یاد رکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے بت بنا کے رکھے تھے اس سے پہلے بھی ہم نے کئی کئی مرتبہ یہ ذکر کیا ہے کہ امام راضی تفسیر کبیر میں وہ جگہ جگہ لکھتے ہیں کہ اللہ قل و لایا ابد یہ القل و لایا ابد السنما یہ انہ خشبن او حجر کہ کوئی بھی عاقل انسان وہ کسی بت کی اس وجہ سے عبادت نہیں کرتا کہ وہ ایک پتھروں کا ایک بت جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور یا یہ کوئی لکڑی کا بت ہے کوئی بھی عقل مند انسان وہ ایسا نہیں کرتا امام راجی تفسیر کبیر میں یہ قول ہم نے ذکر کیا تھا یہ قول ہم نے ذکر کیا تھا سورہ زمر میں چھبیسویں جلد میں وہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا انہوں نے یہ قول یہ ذکر کیا ہے مانا اور یونس آیت نمبر 18 کے تحت وہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے زمان اشتغال و کثیر الخل کے بےتازی میں قبول الکابر کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس میں ان کی روحیں آتی ہیں ہاولا اشفا سور سائد نمبر 18 کے تحت علامہ ابن قیم نے اگاست اللہفان میں اس کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے وہاں پہ انہوں نے بڑی اچھی وضاحت کی اور امام بخاری ایک جگہ پہ وہ لکھتے ہیں کہ عربوں میں یہ جو شرک کی بنیاد یہ رکھی تھی حضرت ابراہیم کے بعد تو یہ ایک شخص ہے عام ابن لحی اللہ کے رسول فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں آتا ہے بخاری اور مسلم دونوں کی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے لہائی کو جہنم میں دیکھا اور یہی وہ شخص ہے کہ جس نے عربوں میں حضرت ابراہیم کے بعد شرک کی بنیاد رکھی تھی عامربن لوہی اول منگ اور دین اسماعیل و دال عرب عبادت السان علماء ذکر کرتے ہیں اس کے بارے میں تو قرآن یہاں پہ ذکر کرتا ہے کہ افرائی تم اللہ تلک ازن قسمتن زیزہ انہیہ اللہ اسماؤن نہیں ہے مگر یہ چند نام اسماؤن مگر چند نام ہے سمیتموہا رکھے ہیں تم نے یہ نام انتم تم لوگوں نے وآباؤکم اور تمہارے باپ دادوں نے مانزل اللہ بہا من سلطان نہیں نازل کی اللہ نے بہا کہ ان کی علوہیت پہ من سلطان کوئی دلیل یعنی کوئی نقلی دلیل نہیں ہے اِن يَتَّبِعُونَ تو پھر یہ کرتے کیوں ہیں اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ یہ تابداری نہیں کرتے یہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی مشرکین ہمیشہ شرک جو کرتے کوئی دلیل نہیں ہے بس صرف گمان کی تابداری کہ فلان گیا تھا اور فلان اس کی وہ وفلان تکلیف وہ دور ہوئی فلاں گیا تھا اور وہ وہاں سے اس کی وہ فلاں حاجت وہ پوری ہوئی دلیل کیا ہے نہیں شاید کہ وہ وہاں پہ گیا تھا اور اس اس کی کی وہ دلیل اس کی وہ حاجت وہ اسی وجہ سے پوری ہوئی ہو گمان کی تاب دلیل کوئی نہیں ہے یہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی وہ ماتاح انفس اور وہ جو چاہتے ہیں ان کے نفس ان کے نفس جو چاہتے ہیں بس خواہش کے ہیں اور گمان کے ہیں جبکہ دوسری جانب ان کے پاس ہدایت کی کتاب آئی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے وَلَقَدْ جَاءَهُمِّ رَبِّهِمُ الْحُدَى اور تحقیق آئی ہے ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے الہدا ہدایت کی کتاب ام لل ما ماتمنا تو کیا انسان کے لیے وہی ہے کہ جس کی وہ آرزو کرتا ہے یعنی مطلب یہ کہ کیا مشرق یہ چاہتا ہے کہ اس کی آرزو ہے اس کی تمنا ہے کہ یہ آلحہ ہیں اور یہ میری حاجت وہ پوری کرتے ہیں تو کیا یا اسی طرح اس کی یہ آرزو ہے کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں ان باباؤں کے پاس اور یہ میری حاجت جو ہے وہ پوری کر لیں گے تو ہرگز ہرگز نہیں مشرک کی یہ تمنا اور یہ آرزو یہ پوری نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ پورا کر سکتے ہیں وجہ کیا ہے فل اللہ ولا پس بس اللہ کے لیے اختیار ہے آخرت کا ول اور دنیا کا دنیا اور آخرت کا جو اختیار ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے یا آخر ولا اور اللہ کے لیے پچھلا اختیار یعنی بعد میں بھی اختیار اللہ کا ہے اور پہلے بھی اختیار وہ اللہ ہی کا تھا پہلے بھی اختیار اللہ کا اور بعد میں بھی اختیار یہ اللہ کا ہے اور اللہ نے اپنے اختیارات یہ کسی کو نہیں دیے مجھے لات کے بارے میں اور عوزا کے بارے میں وہ منا تصال اور منات جو تیسرا ہے العخرا اور الکم الذکر ولہ الانسا تو کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں تل کا اردن قسمت تب تو یہ تقسیم ہے بڑی ظالمانہ غیر منصفانہ ویزا بونڈی تقسیم ہے انہیں اللہ عصما ان نہیں ہے یہ آلیہ مگر نام ہے یعنی صرف تم لوگوں نے الوہیت کے نام رکھے ہیں کہ یہ غوث اعظم ہے اور یہ داتا گنج بخش ہے صرف نام رکھے اور تم لوگوں نے رکھے ہیں یہ نام ان کے باپ دادا نے نہیں رکھے تھے جن سے وہ جنے تھے سم میتموہ انتم تم نے نام رکھا ہے یہ تم لوگوں نے واباکم اور تمہارے باپ دادوں نے ماندل اللہ بہا من سلطان نہیں نازل کی اللہ نے ان کی علوہیت پر کوئی دلیل کوئی نقلی دلیل نہیں ہے اِن يَتَبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ یہ تابداری نہیں کرتے مگر گمان کی اور وہ جو چاہتے ہیں ان کے نفس اور تحقیق آئی ہے ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ہدایت کی کتاب قرآن ام ما تمننا تو کیا انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ آرزو کرتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے فل اللہ آخرت بس اللہ کے لیے اختیار ہے آخرت کا ول اور دنیا کا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب